بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصرافها وإياكم ولحون أهل العشق ولحون أهل الكتابين أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قرآن مجید کو عربی زبان کے عربی دانوں کے لہجے کے مطابق پڑھو اور قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے شاخ کے طرزۂ کلام کے طرح یا اہلی کتاب کے اپنے کتابوں کو پڑھنے کی طرح نہ پڑھا کرو قرآن اللہ کا کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دنیا کے زبانوں میں سے اس زبان میں نازل فرمایا ہے جو دنیا کے زبانوں میں تمام زبانوں کے مقابلے میں ممتاز مکمل اور جامع ترین زبان ہے ہر ایک زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں اور کہیں نہیں تیرتے ہیں کہیں کم تیرتے ہیں اور بعض جگہوں پہ زیادہ تیرتے ہیں اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت عمل دخل ہوتا ہے قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے اس لیے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کے علامتیں مقرر کی ہے جن کو رموز قرآن کہا جاتا ہے قرآن مجید کے تلاوت کے وقت ان رموز کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے جہاں بات پوری ہو جاتی ہے وہاں چھوٹا سا دائرہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کو عام محاورے میں ہم آیت کہتے ہیں یہ آیت وقف تام کی علامت ہے یعنی اس پہ تیرنا چاہیے کہ یہاں پہ بات ختم ہو گئی ہے بعض جگہوں پر نیم کی علامت ہوتی ہے یہ نیم وقف لازم کے نشانی ہے کہ اس پر ضرور ٹھیک چاہیے اور اپنے سانس کو تھوڑ دینا چاہیے اگر اس نیم علامات وقف لازم پہ نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے اس کی مثال اردو زبان میں یوں سمجھ جا سکتی ہے جیسا کوئی شخص کسی کو یہ کہنا چاہتا ہو کہ اٹھو مت بیٹھو جس سے اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہیں ہے یعنی اٹھنے کا کہا جا رہا ہے کہ اٹھو مت بیٹھو تو اٹھو پر تیرنا لازم ہے اگر نہ ٹھہرا جائے تو اٹھو مت بیٹھو ہو جائے گا جس میں اٹھنے کی نہیں اور بیٹھنے کی امر کا اہتمال ہے اور یہ کہنے والے کے کہنے اور اس کے مقصد کے خلاف ہو جائے گا دوسرا عام طور پہ قرآن کے آیتوں کے درمیان میں تو ایک لفظ ہوتا ہے یہ تو وقف مطلق کی علامت ہے اس پر کہنا چاہیے یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا انداز گفتگو میں یا طرز گفتگو میں اور کہنے والا کچھ اور بھی کہنا چاہتا ہے لیکن یہاں پر پہنچ کر کے وہ اگر اپنے سانس کو توڑنا چاہے روکنا چاہے تو روک سکتے ہیں ایک علامت چین کی ہوتی ہے یہ جائز کی علامت ہے یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے ایک علامت زا کی ہوتی ہے یہ وقف مجوز کی علامت ہے یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے سواد جو بعد آیاتوں میں لکھا ہوتا ہے یہ وقف مرخص کی علامت ہے یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھکر ٹھیر جانا چاہے تو رخص ہے معلوم رہے کہ سواد پر ملا کر پڑھنا زا کے بنسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے بعض جگہوں پر فل لکھا ہوتا ہے سواد لام اور بڑی یہ اس کا مطلب ہے الفس اللہ کا یہ اختصار ہے یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے بسل کا منع ہوتا ہے جوڑنا ملانا یعنی آپ بعد والے جملوں کو پڑھتے ہوئے اگلے جملوں کی طرف جا سکتے ہیں بال جگوں پر کف لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے قیلہ علیہ الوقف یہاں تیرنا نہیں چاہیے بال جگوں پر سواد اور لام سل جو کبھی یوسروں کے مخفف ہے کہ علامت ہوتی ہے یعنی یہاں کبھی ٹہرا بھی جاتا ہے کبھی نہیں لیکن نہ ٹہرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے اس کے منع ہے ٹھہر جاؤ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا استعمال ہو سین یا سخت بعض آیاتوں میں جملوں کے درمیان آتا ہے یہاں کسی قدر ٹھہرنا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹنے پائے جیسے کہ برائی مجید میں ہے کلا بل رو کلا بل رون وقف و اوقا لمبے سکتے کی علامت ہے یہاں سکتے کے بہ نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن ساس نہ توڑیں اور وقفے میں یہ فرق ہے کہ سختے میں کم تیرنا ہوتا ہے اور وقفے میں زیادہ ٹھہرنا ہوتا ہے لامل کے معنی ہے نہیں یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر عبارت کے اندر اگر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے اس لیے کہ لا کے معنی ہے نہیں اور اگر یہ لام لفلا آیات کے اوپر ہو تو اس بارے میں قرا حضرت فرماتے ہیں کہ ٹھہر جانا چاہیے اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مقصد کے بیان کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اور انداز گفتگو کے اندر کوئی نقص پیدا نہیں ہوتا باغ جگہوں پر کاف ہوتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ پہلے کر کے آئے ہیں یعنی پڑھتے ہوئے آئے ہیں وہی آپ یہاں سمجھ گئے پرانی مسجد تو فرقان حمید مجموعہ تیس یا انتیس حروف کا ہے اور پرانی مجید کے یہ تیس یا انتیس حروف اہلی تجویز نے ادائیگی کے لحاظ سے سترہ مخارج میں تقسیم کی ہے تیس یا انتیس حروف منہ کے اندر سترہ مختلف جگوں سے ادا ہوں گے احتسار کے ساتھ اس کا خلاصہ یہ ہے نمبر ایک پہلا مخارج عجیف واؤ یا منہ کے خالی حصے کی ہوا سے نکلنا ہے منہ کے خالی حصے کی ہوا سے عدف و یا دوسرا حرف دوسرا محرج اس میں ہے حمزہ ہا. حمزہ ہمز یہ حلق کے آخر سے جو سینے کی طرف ہے یعنی منہ کا آخری حصہ جہاں نیچے پھر سینے کی طرف پترائی شروع ہو جاتی ہے وہاں سے ادا کرنا ہے حمزہ حمز تیسرا مخرج آئن یہ حلق کے درمیان سے نکالنے ہیں ان دونوں کا مخرج ایک ہے آئین چوتھا مخرج یہ ائن اور خا تی ان دونوں کا مخض ایک ہے یہ حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے نکالے جاتے ہیں حلق کے شروع سے جو منہ کی طرف ہے وہاں سے یہ نکالے جاتے ہیں غائن خا ان دونوں کا ایک ہے مخرج پانچواں مخج زبان کے جڑ کا آخر جو کبے کے پاس ہے جب اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے یہ نفرت نکلتا ہے پوف پاتو مہارج کاف یہ بھی زبان کے جڑ سے لیکن ذرا منہ کی طرف ہٹا کر وہاں سے اس لفظ کو ادا کیا جاتا ہے کف زبان کے جڑ سے جڑ کے آخر سے جو کبے کے پاس ہے جب وہ اوپر کے تالو کے ساتھ لگتا ہے تو اسے قاف نکلتا ہے لیکن اس سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہٹ کر وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے قاف ساتوں مہارج جن شین یا زبان کے درمیان جب تالو کے درمیان سے اوپر کو لگے زبان کا درمیان جب منہ کے اوپر والے حصے جس کو دارو کہا جاتا ہے جب اس کے ساتھ لگے تو اس سے ان حروفوں کے ٹھیک ادائیگی کی آواز آتی ہے جیم شین یا آٹو مہارج اور اس کے ادائیگی میں اکثر احتیاطی کی جاتی ہے کوئی اس کو جاد پڑتے ہیں کوئی اس کو سواد پڑتے ہیں اس کو زاد پڑتے ہیں اس لیے کہ اس کے قریب قریب کئی حروف ہیں اور اس کے قریب ترین حروف نے زا زاد اور زا ہے اس لیے اہل قرا نے اس کی وضاحت کی ہے کہ زبان کی کروٹ جب اوپر کے داڑوں سے ٹکرائی جائے زبان کی کروٹ بائیں طرف سے جب اوپر کے داڑوں کے ساتھ ٹکرائی جائے یعنی دانتوں کے جڑوں کے ساتھ ٹکرائی جائے جو پچھلی حصے کے دانت ہے جن کو دار کہا جاتا ہے تو اس سے واتھ کی ٹیک آبازی کرتی ہے واتھ واپ نو مہارج لبان کے کروٹ کے اخیر سے زبان کے کروٹ کے اخیر سے زبان کے نوک تک کے حصے سے جب وہ اوپر کے اگلے چار دانتوں کے مسوروں کے ساتھ لگے تو اس سے یہ ٹھیک لفظ نکلتا ہے دسواں مہارج نون انہی دانتوں میں سے تین دانتوں کے مسوروں سے یعنی اندر کی طرف سے ایک کم ہو جاتا ہے لام اندر کے چار دانتوں کے مسوروں کے ساتھ جب زبان ٹکرائی جاتی ہے تو وہ نکلتا ہے اور ان میں سے ایک کم کے جب زبان کو تین دانتوں کے مسوروں کے ساتھ ٹکرا جائے تو اس سے یہ ٹھیک اس حرف کا آواز نکلتا ہے مخرج گیارہواں مہاراج انہی دانتوں میں سے جو اگلے دونوں دانت ہیں ان کے مسوروں سے اور اس کا کچھ تعلق زبان کے پشت سے بھی ہے جو نوک سے ذرا آگے چل کر ہے رارواں را. مخرج فا, دال تا زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کے جڑ کے طرف والے ادھی حصے سے ٹکرائیں تو اس سے یہ الفاظ ٹھیک نکلتے ہیں زبان کی نوک جب اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کے جڑ کے طرف والے ادھی حصے سے ٹکرائیں تو اس سے آباد نکلتی ہے پا دانت پا تیرواں مہاراج وا زبان کے نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کے نو کے طرف والے ادھی حصے سے ٹکرائے جائیں تو اس سے یہ ٹھیک آواز نکلتی ہے زبان کی نوک جب انہی اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کے نو کے طرف والے ادھی حصے سے ٹکرائے تو ان سے یہ ٹھیک آوازیں نکلتی ہے چودہ مہاراج سوکھ سا سی زبان کی زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائیں تو اس سے یہ حروف نکالے ٹھیک ان حروف کے ادر ہوتی ہے سو وا سی زبان کی نوک جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانتوں کے درمیان آ جائیں تو اس سے ان حروف کے ٹھیک تلفظ ادا ہوتی ہے پندرہ محرج فا اوپر کے اگلے دونوں دانتوں کے نوک جب نیچے کے ہونٹ کے اندر والے حصے سے ٹکرائے جائیں تو اس سے یہ ٹھیک آواز نکلاتی ہے سولہ محرچ با میم اور وَ با, میم اور بہ با دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری کے ملنے سے اس حرف کا ٹھیک آواز نکلتا ہے با دونوں ہونٹوں کے اندرونی تری کے ملنے سے یعنی صرف ہونٹوں کو قریب کرنا ہے آپس میں زیادہ ٹکرانا نہیں ہے اور اس کے ساتھ دوسرا ہے میم دونوں ہونٹوں کے بیرونی طریقے ملنے سے اس حرف کا آواز ٹھیک نکلتا ہے واؤ غیر متدار دونوں ہوں دونوں ہوںڈوں کو گول کر کے نادمام بند کرنے سے ہوںڈوں کو گول کرنا ہے لیکن مکمل طور پہ بند نہیں کرنا اس سے واؤ واؤ یہ ٹھیک لفظ ادا ہوتا ہے ساتواں ستارواں مہارج نون مین نون مین ان, ان کا غنہ خیشوم یعنی ناک کے بانسے سے ان کی آواز نکالی جاتی ہے حرکت زبر زیر اور پیش کو کہا جاتا ہے زبر اوپر وہی اگر حرف کے نیچے ہو تو زیر اور پیش ونن تھوڑا سا دائیں طرف مڑا ہوا تنوین دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کہا جاتا ہے مد دو قسم کے ہوتے ہیں ایک چھوٹا اور ایک بڑا مد چھوٹے مت پر دو زبروں کے برابر تھوڑا سا زیادہ کر کے کھینچنا ہوتا ہے جیسے آل آنا آل آنا اور اس کی قریب ترین کڑی زبر ہے کڑی زبر اور کڑی زیر اور الٹی پیش کو ایک الف کی مقدار چینج کر کے پڑا جاتا ہے اور ایک ہے موٹا مد یا بڑا مت جیسے الف لین اس کے اوپر جو مد ہے اس کو موٹا یا بڑا مد کہا جاتا ہے اس کو تین الف کے برابر کھینچا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جدم ہوتا ہے جدم کا مطلب اس سے پیچھلا جو لفظ ہے جس پر زبر زیر یا پیش ہو وہ اس پر مار دینا ہے جیسے زبر زبر با زبر با اب اب شد اس کو کہا جاتا ہے کہ پچھلا لفظ اگلے لفظ کے ساتھ ملانا ہے لیکن ذرا جڑ دے کر اور جڈ کا دے کر اس کا اظہار کرنا ہے جزم اور مد کے ساتھ ملانے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ جزم اور شد کے ساتھ ملانے میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ شد کے ساتھ ملانے میں اظہار ہوتا ہے اور جزم کے ساتھ ملانے میں اظہار نہیں ہوتا جیسے علی زبر با اب با کو ختم کر دیتے ہیں اور شد میں اس کا اظہار ہوتے ہیں کہ با کے اوپر اگر زبر اور شد ہو تو پھر اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا الف زبر با ابا اب زبر با ابا اب ابا اب قرآن مجید میں بیس مقامات ایسے ہیں کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے ان جملوں پر خاص نگاہ ہونی چاہیے اس لیے کہ پڑھنے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے اگر ان کے زبر زیر اور پیش میں ٹوری سی غلطی آ جائے تو اس سے معنی بدل جاتا ہے اس میں سے ایک جگہ سورہ فاتحہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں پہلے بارے کے پہلے سورت اس میں ہم پڑھتے ہیں ان ہمتا آلئی ہم انتا آلئی یہ چیز پڑھنا ہے اگر ہم انعمتا میں تا پر زبر کے بجائے پیش پڑ لیں گے تو اس کا معنی بدل جائے گا انعمتا عمتا علیہ کے معنی ہیں کہ اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے جن پر تو نے انعام کیا ہے اور انعمتو ولیہ کا مطلب بن جائے گا کہ اللہ مجھے ان کے ساتھ شامل کر دے جن پر میں نے انعام کیا ہے معنی بہت بدل جاتا ہے اس لیے انعمتا ٹھیک اور انعمتو غلط ہے دوسری جگہ اس اسی سورہ فاتحہ میں ہے کانا عبدو و دو عبدو آبود کے بعد کے اوپر شد ہے اس کو جھٹکے سے پڑھنا ہے اور اظہار کرنا ہے کانا آب و اگر اس کو بغیر شد کے عیا کانا عبدو پڑھا جائے گا تو مانا غلط ہو جائے گا اس لیے اس کو جھٹکے کے ساتھ اور ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے تیسری جگہ سرح بقرہ رکو نمبر پندرہ و عزب تل اب ریم رب و عزب تل اب رحیم اس جملے میں اگر ابراہیمہ کے بجائے ابراہیم رب پڑھ لیا جائے تو اس کا معنی بدل جائے گا اس لیے کہ پہلے کے معنی ہیں کہ جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا اور غلط معنی اگر ہم لفظ کو نیند کے اوپر پیش پڑیں گے تو پھر وہ یہ بنے گا کہ جب ابراہیم نے اپنے رب کو آزمائش میں ڈالا چوتھی جگہ سورہ بقرہ رکو نمبر تینتیس کا تالا دا وا لوتا دا وا یہ ٹھیک لفظ ہے لیکن تا کے اوپر بجائے زبر کے اگر ہم پیش پڑھ لیں گے داودا جالوتو تو مانگنا الٹا ہو جائے گا قتل داودو جالوتا کا مطلب ہے قتل کیا حضرت داود نے جالوت جو ان کا دشمن تھا اور کفار کے فوج کا سفا سنا تھا اور داودا جالوتو کا مانا ہو جائے گا کہ جالوت نے داود کو قتل کر دیا پانچویں جگہ سورہ بقرہ رکو نمبر چونتیس بالکرسی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا ہو. اللہ ہو میں علیف کے اوپر زبر کو لمبا نہیں کرنا اگر ہم اس کو پڑھیں گے اللہ لا اللہ تو معنی بدل جائے گا چھٹی جگہ سورہ بقرہ کے رکو نمبر چھتیس و اللہ ولہ ہواف میں نیچے زیر ہے اگر ہم عین کے اوپر زبر پڑھیں گے یو پڑھیں گے تو معنی بدل جائے گا ساتھ جگہ سورہ سورینسا رکو نمبر تیئس ربشرین وبن زرین رم ابشرین وبن یہاں اگر مبشرین و منظرین ہم پڑھیں گے یعنی منظرین میں زال کے اوپر زبر پڑھ لیں گے بجائے زیر کے تمہارا بدل جائے گا آج کی جگہ سورہ توبہ کے پہلے رکو مینل مشرقین و رسول مینل مشرقین و رسول یہاں رسولہ میں لام پر اور ہا پر پیش کے بجائے اگر زیر پڑھ لیا جائے تو مانا بدل جائے گا رسول ہی پڑھنے سے مانا تبدیل ہو جاتا ہے نو میں جگہ سورہ بن اسرائیل رکو نمبر دو وما کن معزبین حق کا نب اثر وما کن معزبین حق کا نب اثر معین کے بعد زال کے نیچے زیر پڑھنا ہے اگر زال پر زبر پڑھ لیا جائے معذبینہ پڑھ لیا تو معنی بدل جاتا ہے دس جگہ سورا رکو نمبر سات میں وافا آدم و ربدہ آدم رب اگر ہم آدم رب پڑھیں گے یعنی با کے اوپر پیش پڑھ گے تو وافا آدم و کے معنی ہیں کہ حضرت عالم علیہ السلط والسلام نے اللہ تبارک و تعالی کے حکموں کے خلاف ورزی کر دی اور آدم ربہو رب کا مطلب ہے کہ رب نے حضرت آدم علیہ السلام کے حکم کے خلاف ورزی کر دی من اللہ ہو جائے گا گیارہ بجے گا سرہ امبیا رکون بچے سورہ امبیا رکو نمبر چھ کم تمین لانک انت علم اگر ان تھا پڑھ لیا تو مانا بدل جائے گا تاکہ اوپر پیش پڑنا ہے زیر نہیں بعد میں جگہ سورش وارا سے رکو نمبر گیارہ لمل منظرین لکو ننزرین منظرین میں زال کے نیچے زیر پڑنا ہے احتیاط کے ساتھ اگر زال کے نیچے زیر کے بجائے زبر پڑھ لیا تو معنی بدل جائے گا منظرین پڑھنے سے معنی مشتبل ہو جاتے ہیں پھر وہ جگہ سورہ خاطر رکو نمبر چار من عباده انما من عباده من عباده یہ معنی بدل جاتا ہے اسی طرح چوتھا جگہ سورہ صافات دوسرے رکو فیہ منذرین منذرین زال کے نیچے زیر پڑھنا ہے اگر زال کے اوپر زبر پڑھ لیا منظرین تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے پندرہ جگہ سورہ فتح رکو نمبر چار صدق اللہ رسول اور اگر صدق اللہ رسول کے اوپر پیش پڑھ لیا تو معنی بدل جائے گا سولہ جگہ سورہ حشر تیسرا رکو مسب مسبر نیچے زیر پڑھنا ہے اگر زیر کے بجائے مصور پڑھ لیا مانا بدل جائے گا سترواں جگہ سورہ حاقہ کے پہلے رکو ال ہا پل ہا پن نیچے زیر پڑھنا ہے اگر تو کے اوپر زبر پڑھ لیا خا پڑھ لیا تو مانا بدل جائے گا اٹھارہواں جگہ سورہ مزمن پہلے رکو فاسا فر او نور رسول او یہاں پہ اگر لام کے اوپر پیش پڑھ لیا فرعون الرسول پڑھ لیا تو معنی بدل جائے گا انیس وجہ سورہ مرسلات بھکو نمبر دو فی ظلال فی ظلال ضلع کی نیچے زیر پڑھنا ہے اگر فی غلال پڑھ لیا معنی بدل جائے گا بیس و سورہ سرح ناجاب دوسرا رکو انتمن ور یہاں زال کے نیچے من میں زال کے نیچے زیر پڑھنا ہے اگر زال کے اوپر زبر پڑھ لیا تو معنی بدل جائے گا قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ان جگہوں کو خصوصی طور پہ نظر میں رکھنا چاہیے اللہ ہمیں ٹھیک طرح سے پرانی مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق مسیح فرمائیں وہ آفر العانا الحمد للہ